عجیم من نفسی بسم اللہ الرحمن اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے کاف عین صاد ذکر اور رحمت ربک کا عبدہ ہو ذکری تیرے رب کی اپنے بندے زکریہ پر رحمت کا ذکر ہے اذ نادا ربہ ہو ندا ان خفیہ جب اس نے اپنے رب کو پوشیدہ آواز کے ساتھ پکارا پالا کہا رب انب یقین میں ہوں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں وہ استحال رس اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شرلے مار رہا ہے یعنی کہ بالکل سفید ہو گیا ولم اکمبا کا ربی شقیہ اور میں تجھے پکارنے میں اے میرے رب کبھی بد نصیب نہیں ہوا وہ اِن حفت الموالی ابارا اور یقیناً میں اپنے پیچھے اپنے کرابت داروں سے ڈرتا ہوں وقانعتی مراعتی عاقرہ اور میری بیوی بی شروع سے ہی بانجھ ہے فہبلی ملد القبل سو مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا کر و ویاریت من آل یاقوب جو میرا وارث بنے اور آل یاقوب کا واجعلہ رب رضیہ اور اسے بنا دے میرے رب رضیہ پسند کیا گیا یا ذکریہ اے ذکریہ انہا نبشرکہ بغلامن ہم تجھ کو خوشکبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی اسمه یحییٰ جس کا نام یحییٰ ہے لم نجعل له من قبل سمیا اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا قال قهر رب ان يكون لي غلام اے میرے رب میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا وقنتی مرااتی عاقرا جبکہ میری بیوی شروع سے ہی بانجھ ہے وقد بلغتم من الكبر عتیا اور میں تو بڑھاپے کی اخری حد کو پہنچ گیا ہوں کالا کہا قدالی کا اسی طرح ہی کالا ربو کا تیرے رب نے فرمایا ہے ہوا علیہ ح یہ اس پر مجھ پر آسان ہے وقد قد خلق تو کا من قبل میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا تھا والم تک کچھ سہی آ جب کہ تو کچھ بھی نہ تھا رب علی آیا کالا اس نے کہا رب علی آیا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے کالا تو کا تیری نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلی من ناسا ثلاثا لیالن سویہ کہ تو تین راتیں لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا سویہ تندرست ہونے کے بوجود فخرج علی قومی ہی پس وہ نکلا اپنی قوم پر من المحراب سے فاوحا علیہم تو ان کی طرف اشارہ کیا بیٹھو بکر و عشیہ کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام پہلے پہر اور پچھلے پہر <HOfe hvad> بھی لگی ہے بیٹا گی کتاب کو پکڑ قوت سے ہی عطا کر دیا کرنے کی صلاحیت یعنی کہ ہم اپنی طرف سے شفقت وہ ضکاتاً اور پاکیزگی یا تاقی وکانہ تقیا اور وہ بہت پرہیزگار تھا تقوی اختیار کرنے والا تھا ببرم بھی والدہ ہی اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا والم یقن جبار نہ اور وہ سرکش نافرمان فرمان نہ تھا وہ سلام علیہ یوم ولید و یوموت و یوم اور سلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا فوت ہوگا اور جس دن وہ زندہ ہو کر اٹھایا جائے گا زندہ حالت میں اٹھایا جائے گا۔ والک ور فی کتاب اور کتاب میں مریم کا ذکر کر اذ انتبدت من ahliha مکانن شرقیہ جب وہ اپنے گھر والوں سے ایک جگہ میں الگ ہوئی جو کہ مشرقی جانب تھی فتخذت من دونهم حجابا پھر اس نے ان کی طرف ایک پردہ بنا لیا فارسلنا الیھا روحنا تو ہم نے اس کی طرف اپنا ایک خاص فرشتہ بھیجا فاتح مستہ بشرن سویہ تو اس نے اس کے لیے ایک پورے انسان کی صورت اختیار کی شکل اختیار کی قالت اس نے کہا انی آود برحمٰن من کا میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ان کنتا تقیہ اگر تو ڈرنے والا ہے قالا اس نے کہا انما انا رسول و ربی کی یقیناً میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں لہابا لا کی غلامن تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں قالت اس نے کہا کہ غلامن کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے لڑکا وال سسنی بشر اور مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا ولم اکوبیا اور نہ ہی میں بدکار تھی کالا کا دالی کی کہا اس نے کہا ایسے ہی ہے کالا ربو کے ہوا تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ اس پر آس مجھ پر آسان ہے آیت اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں اور رحمت منا اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں وکانہ ام وکانہ امر مقریہ اور یہ کام شروع سے ہی طے شدہ ہے فہملت ہو تو پس وہ اس لڑکے کے ساتھ حاملہ ہو گئی فن تبادت بھی ہی مکان قصیہ تو اسے لے کر ایک دور جگہ میں الگ چلی گئی فا مخا ہو علاج ان نخلاتی پھر درد ذہ اسے کھجور کے تنے کی طرف لے آیا قالت اس نے کہا انا یا لیتانی اے کاش متو قبلا میں مر جاتی اس سے پہلے وہ کن تو نسیم منسیاں اور میں ہو جاتی بھلائی گئی من منتخ تو اس نے اس کے نیچے سے آواز دی اللہ کہ کے تو غم کر قد جا ربو کی تختہ کے سریا یقیناً تیرے رب نے تیرے نیچے ایک ندی جاری کر دی ہے وہ حز نخلتی اور ہلا اپنی طرف خجور کے تنے کو تو کی روتا بن جنیا تو فقولی پستو کھا و شربی اور پی بقر آئینن اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر فما ترل بشر احدہ تو پھر تو اگر آدمیوں میں سے کسی کو دیکھے فقو تو کہ انی نظر تو لحمان میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے فلن اکلیم یوم ان سو میں آج کسی بھی انسان سے ہرگز بات نہیں کروں گی فعت بھی ہی قوما پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے آئی قال انہوں نے کہا یا مریم اے مریم لقد جی شی انفری یقیناً تُو نے بہت برا کام کیا ہے یا اختہارون اے حارون کی بہن ما کان ابو کی سو ان نہیں تھا تیرا باپ کوئی برا آدمی وما کانت امو کی بغیہ اور نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار تھی فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ تو انہوں اس نے اس کی طرف اشارہ کیا قَالُو تو انہوں نے کہا کئی فن و کیسے ہم کلام کریں من کا نقل سبیہ اسے جو ابھی گود میں بچہ ہے قالا اس نے کہا انہی یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی کتاب اس نے مجھ کو کتاب دی ہے وجعلنی اعلی نبی اور مجھے اس نے نبی بنایا ہے وجعلنی اعلی مبارکن این ما کنتو اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے با برکت بنایا ہے میں جہاں پر بھی ہوں اوسانی اس نے مجھ کو وسیعت کی ہے نماز اور زکوۃ کی معدم تو زندہ رہوں مبرم بھی والدہ تھی اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے ولم جب بارن شقی اور اس نے مجھے سرکش بد بخت نہیں بنایا علیہ، يوم و علیہ یوم و لط و یوم امو تو یوم اب اور خاص سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں فوت ہوں گا اور جس دن میں زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا لال کا عی سبن مریم قول الحق لدیف تارون یہ عیسہ بن مریم ہیں حق کی بات جس میں یہ شک کرتے ہیں <تصفح> ماکان علّہ تقبن والا دن صبح اللہ کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد بنائے وہ اس سے پاک ہے اذا قضا امراً جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے ف انما یاقول فیاقون تو یقیناً وہ اس کو صرف یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے و ربی و رب فدا سراۃ تم مستقیم اور یقیناً اللہ میرا اور تمہارا رب ہے پس اس کی عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے فخت الفاظ و بم بین پھر گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف کیا فغیر کفر بم مشہد یومن عدیم تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک بڑے دن کی حاضری کی وجہ سے بڑی ہلاکت ہے اسمع و اب سر کس قدر سننے والے ہوں گے اور کس قدر دیکھنے والے یوم جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے لاکن لیکن ظالم آج کے دن کھلی گمراہی میں ہیں وہ یوم الحسراتی اور ان کو ڈرا حسرت والے دن اذ قضی الامر جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا وہ فی غفلا اور وہ غفلت میں ہوں گے وہم لا یؤمنون اور وہ ایمان نہیں لاتے انا نشن علیہ یقیناً ہم وارث ہوں گے زمین کے اور ان کے بھی جو اس زمین پر ہیں وہ علی نہ یور اور ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے بدقل فر کتابی ابراہیم اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر ان کا نہ صدیق نبیہ یقیناً وہ بہت سچا کہ تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے اور نہ ہی سے کچھ بھی کسی چیز سے کفایت کرتی یعنی کسی کام بھی نہیں آتی یا ابا اے میرے باپ انی قدنی علمی معلوم کا یقینا میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا فتبعنی تو, تو میری پیروی کر آہدی کا سوا پن سویہ تو میں تجھے سیدھے راستے پر لے چلوں گا یا ابا تی اے میرے باپ لا تعبد الشیطان شیطان کی عبادت نہ کر ان الشیطان کان الرحمان عصیہ یقینا شیطان ہمیشہ سے ہی رحمان کا نافرمان ہے یا اباتی اے میرے باپ انی اخاف ایمسک عذاب من الرحمن مجھے در, در ہے میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ تجھ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آن پڑے فاکون للشیطان ولیات تو شیطان کا ساتھی بن جائے قالا اس نے کہا اراغب انت عن الہتي یا ابراہیم اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا ہے لنت ہی اگر تو باز نہ آیا لرجمنا کا تو میں تجھ کو رجم کر دوں گا وہ ملی یا اور تو مجھے چھوڑ دے ایک لمبا عرصہ زیادہ عرصہ قال اس نے کہا سلام علیک تجھ پر سلامتی ہو سا استغفیر لکا ربی میں ان قریب تیرے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا انہو کان بی حفیہ یقیناً وہ مجھ پر بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے وَاَعْتَزِلُكُمَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور مَتْ تم سے اور ان سے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو علیحدہ ہوتا ہوں کنارہ کرتا ہوں وہ ربی اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں ایسا اللہ اقوب ربی شقیہ اور امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں کبھی بد نصیب وقت نہیں ہوں گا فلم اعتصالہ ہوں گا من مندون اللہ جب وہ ان سے جدا ہوا اور ان سے بھی جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ حبن اللہ اِس و یعقوب ہم نے اس کو اسحاق حاق و یعقوب عطا کیے وہ کلنبی اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا وبن الحم الرحمتی اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے کچھ حصہ عطا کیا و جاء اللہ علم السانہ علیہ اور ہم نے ان انہیں سچی نام وری کی بہت بلند مرتبہ رتبا اتا کیا. دلت، دلت دلت